أعوذ بالله سبيل آلي من الشيطان الزجيم قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها محترم سامعین اور سامعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشارے والی انگلی اور درمیان والی انگلی کو آپس میں ملا کر فرمایا ہم دونوں ایک وقت میں آئے ہیں میں اور قیامت لیکن جس طرح بڑی انگلی درمیان والی تھوڑی لمبی ہے تو میں اس قیامت سے تھوڑا آگے بڑھ گیا ہوں اور وہ میرے ساتھ آ رہی ہے میرے بعد قیامت آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے وہ قیامت کی علامت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا قیامت سے پہلے چھ چیزوں کا انتظار کرو ان میں پہلی چیز فرمایا میری وفات میری وفات اس کے بعد بیت المقدس کا فتح ہو جانا اور یہ دونوں چیزیں ہو چکی ہیں بیت المقدس فتح بھی ہو گیا دوبارہ مقبوضہ بھی ہو گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تھا اور فرمایا اس کے بعد بہت بڑی بڑی موتیں ہوں گی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امواس کے علاقے میں بہت بڑے بڑے تعاون پھیلے تھے جس میں بہت زیادہ لوگ مرے تھے وہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے مدینہ میں فرمایا ایک اور نشانی مدینہ سے آگ نکلے گی جس کی روشنی میں شام کے لوگ رات کے وقت اپنے اونٹوں کو پہچان سکیں گے مدینہ سے آگ نکلے گی جس کی روشنی میں شام کے لوگ اس را کے لوگ اپنے اونٹ پہچان سکیں گے چھ ہجری میں یہ واقعہ بھی ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہرامین کے زیارت کی توفیق دے آپ جائیں تو دیکھیں سینکڑوں کلومیٹر کے علاقے پر جلے ہوئے پتھر بچھے ہوئے ہیں نیچے ریت ہے یا مٹی ہے اوپر ایک ایک دو دو پتھر صرف جیسے کسی نے سپیشل بچھائے ہوئے ہوں وہ پتھر جلے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے وہ آگ کے ساتھ اڑ اڑ کر علاقے میں گرتے رہے ہیں یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے اور فرمایا شام فتح ہوگا بہت بڑے بڑی موتوں کے واقعات ہوں گے یہ سب ہو چکے ہیں اور فتنہ ایسا آئے گا جو ہر عربی کے گھر میں گھس جائے گا یہ فتنہ کوئی فتنہ بھی ہو سکتا ہے اور اس وقت تو بے شمار فتنے لوگوں کے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں یہ جب سے انٹرنیٹ آیا ہے جب سے ٹی وی لوگوں کے گھروں میں آیا ہے ایک ایک گھر میں گھسنا تو دور کی بات ہے ہر ہر فرد کے ہاتھ میں دو دو موبائل ایک ایک موبائل اور اس پر سارے چینل چلتے ہیں اور ساری نیٹ براؤزنگ ہوتی ہے اور ہر قسم کا فتنہ وہ جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تو یہ سارے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور وہ ہو چکے ہیں اور اس حدیث میں ایک اور بات فرمائی فرمایا مال بہت زیادہ ہو جائے گا اتنا مال ہوگا کہ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو جائے گا فرمایا کسی کو سو دنار بھی دیے جائیں تو پھر بھی ناک چڑھائے گا صرف سو ہی دیے ہیں سو دنار بھی دیے جائیں تو راضی نہیں ہوگا اتنا معیار زندگی بلند ہو جائے گا سو دنار کتنے ہوتے ہیں تقریباً ساڑھے چار سو گرام سونا تقریباً دو ملین روپیہ بنتا ہے کسی کو بیس لاکھ سے زیادہ پیسے دے دیے جائیں پھر بھی وہ ناراض ہی رہے گا اتنے تھوڑے پیسے دیے مجھے معیار زندگی بلند ہوگا اس کے ساتھ ملا کر دیکھو فرمایا مال عام ہو جائے گا معیار زندگی بھی بلند ہو جائے گا مال بھی عام ہو جائے گا مال زیادہ ہوگا تو کوئی بیس لاکھ کسی کو دے گا ایسے چلتے میں کون کسی کو بیس لاکھ دیتا ہے اور فرماقا رحمی عام ہوگی لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داریاں توڑ دیں گے یہ سب باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں جب مال کم ہوتا ہے ایک دوسرے کا بندہ محتاج ہوتا ہے جب مال زیادہ ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے پیسہ ہر کام کرتا ہے اس کو کسی رشتہ دار کی ضرورت نہیں ہے ایک زمانہ تھا ایک والد کماتا تھا پانچ سات بچے اور بیوی کھاتے تھے اور کوئی پریشانی نہیں تھی اب سارے کے سارے کماتے ہیں پھر بھی, بھی پریشان ہیں وجہ کیا ہے طلب بڑھ گئی ہے اس وقت عمر کے ایک حصے تک تو کپڑے نہیں پہنے جاتے تھے اس کے بعد ایک دو جوڑوں سے گزارا ہو جاتا تھا روزانہ گھر میں ہنڈیاں نہیں پکتی تھی کوئی مرچی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے کوئی پیاز کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے کوئی اچار کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہے اوپر سے لسی پیری بات ختم ہوئی اب آپ کے دسترخوان پر کتنی چیزیں ہوتی ہیں اب آپ کے کپڑے اتنے ہیں کہ گھر میں الماریاں تنگ پڑ جاتی ہیں معیار زندگی بلند ہو گیا طلب بڑھ گئی سارے مل کر کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا اور ہر کوئی کہتا ہے وقت نہیں ملتا وقت نہیں ملتا وقت نہیں ملتا کروڑ پتی بھی کہتا ہے وقت نہیں ملتا ارب پتی بھی کہتا ہے وقت نہیں ملتا جو غریب ہے اس کو تو نہیں ملے گا اس کو تو زیادہ کمانا پڑتا ہے جب وقت نہیں ملے گا تو کون کسی کو ملے گا کون کسی کی زیارت کے لیے جائے گا قطار رحمی تو ہوگی بیمار بھائی ہوا لیکن میں جا نہیں سکا ٹائم نہیں ملا زیارتیں ختم ہو جائیں گی اتنے وقت میں اتنا کماتا ہوں اگر میں بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اتنا وقت لگ جائے گا میرا اتنا نقصان ہو جائے گا میں نہیں جاتا یہ سب علامتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں ہم جہاں تک پہنچے ہیں یورپ ہم سے آگے ہے وہاں کوئی کسی کو ہفتہ گزرنے سے پہلے نہ ملتا ہے نہ بات کرتا ہے آپ اس کو ملنے چلے جاؤ آپ کو ملنے سے انکار کر دے گا اتوار والے دن ملیں گے آپ اس کے دفتر میں چلے جاؤ آپ کو آپ سے وہ بات نہیں کرے گا اور نہ اس کا باس اس کو بات کرنے دے گا فرمایا سو دینار بھی دے دو تو ناراض ہی رہے گا اتنا معیار زندگی بلند ہو جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معیار زندگی کو کم کرنے پر زور دیا صحابہ کرام نے اپنی اسٹیٹس کو مینٹین کرنے سے منع فرمایا اور آج ہمارے حکمران ان کا ایجنڈا ہی یہ ہے اور بلکہ ڈٹائی کے ساتھ ببانگے دوہل کہتے ہیں کہ ہمارے اس کام سے ہماری قوم کا معیار زندگی بلند ہوگا ہمارے اس کام سے معیار زندگی بلند ہوگا اتنے قرضے دیں گے فلاں پروگرام کے تحت تو ان کا معیار زندگی بلند ہوگا بینک اتنی کاریں دیں گے تو ان کا معیار زندگی بلند ہوگا اتنے پل اور سڑکیں بنے گی تو ان کا معیار زندگی بلند ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا گورنر وہ بن سکتا ہے جو موٹا کپڑا پہنے بھاری کپڑا نہ پہنے نمبر دو جو آٹا چھان کے بغیر کھائے بھوسا سمیت کھائے نمبر تین جو اونچے قد کا گھوڑا استعمال کرے نمبر چار جو زین لگا کر رکاب لگا کر اس پر نہ چڑے چھلانگ لگا کر چڑے ننگی پیٹ پر وہ میرا گورنر بن سکتا ہے جو یہ نخرے کرنا چاہتا ہے جو کہ جائز ہیں وہ میرا گورنر نہیں بن سکتا یہ چاروں کام جائز ہیں موٹا نہیں باریک کپڑا پہننا جائز ہے چھوٹے قد کا گھوڑا حرام نہیں آٹا چھان کر استعمال کرنا جائز ہے گھوڑے پر زین لگا کر بیٹھنے کے کوئی قواہت نہیں لیکن وہ چاہتے تھے ان کا پروگرام تھا دنیا کو فتح کرنا تھا دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانا تھا وہ اپنے گورنروں کو نازو نعمت والے نازک مزاج نہیں دیکھنا چاہتے تھے ٹھیک ہے آپ کو یہ سب چیزیں کرنی ہے تو گورنر نہ بنو جو بننا چاہتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا جب اندر جائے گا بھوسا اندر صاف ہو جائے گا گھوڑے پر بیٹھے گا بغیر زین کے موٹا کپڑا پہن کر تو پسینے سے باہر سے بھی صاف ہو جائے گا اور جب اتنے اونچے گھوڑے پر چھلانگ لگا کر چڑھنا پڑے گا تو پیٹ بھی چھوٹا ہی رکھنا پڑے گا فٹنس بھی رکھنی پڑے گی یہ ان کا معیار تھا معیار زندگی کو کم رکھنا آج بھی کسی زندہ قوم کی یہی نشانی ہے آج بھی جو جیتنا چاہتے ہیں جو غلامی سے بچنا چاہتے ہیں جو آزادی کو دوام دینا چاہتے ہیں ان کا یہی معیار ہے کہ ان کا معیار زندگی کم ہو افغانستان نے پینتالیس ملکوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا کھڑے ہو گئے اور ہم اگرچہ بظاہر ان کے ساتھ ملے تو کیوں ملے وہ والا جواب ہم کیوں نہیں دے سکے اس لیے کہ ہمارے گھر شیشے کے ہیں ہم پتھروں کے متحمل نہیں ہو سکتے ان کے ہاں نہ کوئی اونچی بلڈنگیں ہیں نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ توڑ دو گے تو ان کی مجبوری بن جائے گی کوئی مجبوری نہیں ان کی انہوں نے مردوں والا جواب دیا ہم نے اگرچہ اندر سے ان کا ساتھ دیا لیکن بظاہر ہو ان کافروں سے تعاون کی شکل بنانی پڑی کیونکہ ہمارے گھر شیشے کے ہیں جو شیشے کے گھر والا ہوتا ہے وہ کسی کو پتھر نہیں مار سکتا اور پینتالیس ملک بہترین ٹیکنالوجی کے باوجود افغانستان میں قبرستان ان کا کیوں بنا اللہ کے فضل کے بعد مسلمانوں کی مدد کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے قربانیاں دی اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ وہ جہاں سے چاہیں پانی پی لیتے تھے اور یہ مغرب والے منرل واٹر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے وہ جیسا تیسا گزارا کرنا جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے ان کے پروٹوکول تھے ان کے لیے یہ چاہیے ان کے لیے وہ چاہیے ان کی خوراک وہاں سے آنی چاہیے اگر سپلائی بند ہو گئی تو ان کو تو بھوکے مر جائیں گے وہ لوگ گزارا کرنا جانتے تھے یہ گزارا کرنا نہیں جانتے تھے اوپر سے بر بم برسانے کے بعد جب نیچے آتے ہیں قبضہ لینے کے لیے تو مقابلہ ان لوگوں سے پالا پڑتا ہے جو ہر حالت میں گزارا کرنا جانتے ہیں اور یہ لوگ ہر حالت میں گزارا نہیں کرنا چاہتے آج سے بیس ایک سال پہلے امریکہ کے کمانڈوز ایس ایس جی والے اسپیشل فورسز اور پاکستان کے ایس ایس جی کا مقابلہ صرف پیدل چلنے میں ہوا پینتیس کلومیٹر کا مارچ تھا بیس کلومیٹر کے بعد کوئی امریکی نظر نہیں آتا تھی کسی کا پانی ختم ہو گیا کوئی ویسے تھک گیا تو میرے عزیز بھائیوں جفا کشی کی زندگی گزارا کرنے کی عادت اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہر حالات کا مقابلہ کرنے کے तैयार تیار کرنا یہ زندگی ہے یہ آ جاتی ہے اور جو اپنے ہی اسٹیٹس کا غلام ہو جاوے اپنے ہی مر, اپنے ہی معیار زندگی کا پندا اپنے گلے میں ڈال لے تو ذرا سا اونچ نیچ ہو گئی انیس اکیس ہو گئی وہ تو وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار زندگی بلند ہو جائے گا اتنا بلند ہوگا کہ اس زمانے میں بیس لاکھ سے زیادہ روپیہ کسی کو دو جو قیمت آج ہے روپے کی تو کہے گا یہ کہہ دیا تو نے مجھے یہ تو کچھ بھی نہیں اس قدر اس کے اخراجات ہوں گے اس قدر اس کی سوچ کا بگاڑ ہوگا اور آج کا ہمارے اوپر کہ ان کا معیار زندگی بلند کرو باقاعدہ بجٹ منظور ہوتے ہیں کہ پاکستانی لڑنے بڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پیسے کی قلت کی وجہ سے ان کو زیادہ پیسہ دو تاکہ یہ کاریں لے کر بیکار ہو جائیں مدرسے میں اس لیے پڑھنے آتے ہیں کہ گھر میں کھانا پورا نہیں ہوتا ان کو سکولوں میں زیادہ مراعات دو تاکہ مدرسے میں بچہ نہ آئے ان کے گھروں میں زیادہ پیسہ ہو ان کو زیادہ مواقع دو اس وجہ سے یہ لوگ مجاہد بنتے ہیں جہاد کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ جب بوسنیا میں ناشوں کو دیکھا گیا ان کے پاسپورٹوں کو تراش کیا گیا تو ان میں ایک بحرین کا شہزادہ بھی تھا اگرچہ معیار زندگی بہت لوگوں کو جہاد سے پیچھے رکھ لیتا ہے لیکن جانے والے پھر بھی چلے جاتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں جہاد سے روکنے کے لیے بہت بڑا جال ہے معیار زندگی کا بندہ جو قوموں پر ڈال دیا جائے تو وہ جہاد کے لیے نہیں نکلتے آپ دیکھ لو اندازہ لگا لو شہداء کی لسٹ پر غور کر لو ان میں کتنے کتنے امیر زاتے ہیں اور کتنے غریب زدے ہیں جو ایئر کنڈیشن کے بغیر باہر نہیں نکل سکتا وہ پہاڑوں میں کیسے جائے گا جو کراچی سے باہر جی نہیں سکتا وہ باہر جا کر کیا کرے گا فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور ان کا معیار زندگی بلند ہو جائے گا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائے تائے الدین آپ پائی پیسے کا غلام ہلاک ہو گیا ہلاک تو ہو رہی ہے غلامی کی کیا علامات ہیں آقا کہتا ہے ارے غلام سونا نہیں ہے جاگو جاگنا پڑے گا غلام جو ہوا آقا کہے کھڑے رہو بیٹھنا نہیں ہے آقا کہے بھوکے رہو کھانا نہیں ہے غلام کو ماننا پڑے گا نا آج روپیہ کہتا ہے کھانا مت کھاؤ سونا نہیں کھانا بھی نہیں کھاتا لیٹ کر لیتا ہے سوتا بھی نہیں پیسہ کہتا کھڑے رہو کھڑا رہتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ اکبر آجا میرے پاس نہیں آتا تو کس کا غلام ہوا پائی پیسے کا غلام ہلاک ہو گیا یہ پائی پیسے کی غلامی یہ اس کا نتیجہ پھر بڑے بڑے کافروں کی غلامی ہوا کرتا ہے پوری تاریخ شاہد ہے پورے زمانے میں وہ ربی بن عامر رحمہ اللہ بالکل چٹان ان اس کو بھیجا گیا شاہ روم کے پاس سفیر بنا کر اس نے بلایا بہت دور تک قالین بچھائے ہوئے تھے کہ وہ سفاراتی وفد آئے گا اس مقام پر ان کے گھوڑے روکے جائیں گے یہاں ان کو سلامی دی جائے گی یہاں سے آگے وہ قالین پر چلنا شروع کریں گے اور یہاں جا کر یہ کیا جائے گا وہاں جا کر وہ کیا جائے گا اور آگے جا کر کے بادشاہ سے ملوایا جائے گا یہ اس کا پروٹوکول ہے ربی بن عامر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے ہیں اور ان کے پروٹوکول کے پاس سے ہوا کی طرح گزر جاتا ہے ان کے قالینوں کو رونتے ہوئے سیدھے جا کر کے بادشاہ کے پاس جا کر گھوڑے سے اترتا ہے قالین کو نیزے سے پھاڑ کر گھوڑے کو باندھتا ہے اور جا کر کے بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے بتاؤ کس کام کے لیے بلایا مجھے وہ حیران ہوتا ہے اس کا پروٹوکول کہاں ہے کہا کہ تم مذاکرات کیے تم یہاں سے واپس چلے جاؤ جو, جو تمہیں چاہیے ہم دے دیتے ہیں کہا نہیں ہمیں پتا چلا ہے روح کہ ایرانیوں کے خون بہت میٹھے ہوتے ہیں ہم تو اس کے شیدائی ہیں اس لیے آئے ہیں پھر انہوں نے تیر اندازی کا مقابلہ کیا ایک لوہے یا تانبے کی چیز میں سے تیر گزارنا تھا کسی کا نہیں گزرا ان کا گزر گیا جاتے وقت کہتا ہے دھمکیاں دیتا ہے تمہیں ذلیل کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو اس کو پیسوں کی بجائے خاک اس کے تجوری میں ڈالو ایک برتن لیا اس میں خاک ڈال کر دے دی ربی بن عامر جاتے ہوئے کہتے ہیں وہ بھائیوں خوش ہو جاؤ انہوں نے اپنی زمین اپنے ہاتھوں سے تست میں رکھ کر دے دی ہے انہوں نے اپنی زمین اپنے ہاتھوں سے دست میں رکھ کر دے دی ہے یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور فرمائے گا لمبے لمبے پروٹوکول کچھ پرواہے ان کو اوپر گھوڑے دڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہمارے سفیر جب جاتے ہیں کامتے ہوئے تھر تھراتے ہوئے بلکہ وہ پہلے ہی ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں بساؤ کا ان کے روب دبدے میں آ جاتے ہیں وہاں بیٹھ کر بات کرنی نہیں آتی فرق یہی ہے کہ یہ کسی اور ماحول میں پلے ہیں اور وہ کسی اور ماحول میں پلے ہیں تو فرمایا یہ چھ چیزیں پہلے آئیں گی اس کے بعد قیامت آئے گی مال زیادہ ہو جائے گا یہاں تک کہ سو دینار بھی کوئی لے لے تو خوش نہیں ہوگا اور فرمایا تمہارے اور عیسائیوں کے درمیان معاہدہ طے پائے گا سلو ہو جائے گی سلو کے ساتھ رہیں گے پھر ایک وقت آئے گا وہ اچانک آٹھ فوجیں لے کر حملہ آور ہوں گے ہر فوج میں بارہ بارہ ہزار شخص ہوگا تقریباً چھیانوے ہزار کی فوج کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوں گے علامات بتاتی ہیں کہ یہ نشانی مہدی کے بعد کی بات ہے ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہو جائے یہ غداری کریں گے مسلمان اس وجہ سے کہ ہم ان سے سلو کر چکے ہیں وہ بے خوف ہوں گے مطمئن ہوں گے اور یہ اچانک چھیانوے ہزار فوج کے ساتھ حملہ کر دیں گے پھر مسلمان ان کا مقابلہ کریں گے پھر خنزیر کو ختم کریں گے پھر صلیب کو توڑ دیں گے اور پھر اشار علیہ السلام تشریف لائیں گے فرمایا امن کتابِ نبی قبل فرمایا تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر ایمان لا کر مومن بن دیں گے عیسائیت کو چھوڑ دیں گے صلیب کی پوجا کو چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاش گدار بن کر گے اور سارے کے سارے مسلمان ہو چکے ہیں. یہ سب فرماتے ہیں مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا پچھلی علامت میں مانگنے والا تھوڑے پر خوش نہیں ہوگا یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے حضرت عثمان اللہ تعالی انہوں کی زمانے میں اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں حالت یہ تھی کہ لوگ اپنی زکاۃ لیے لیے پھرتے تھے کوئی لینے والا نہیں تھا کسی کے پاس دور دراز پہنچتا بھائی معلوم ہوا ہے تو زکوٰۃ لینے کے قابل ہے لے لو وہ کہتا ہے تیری رپورٹ صحیح ہے لیکن تو لیٹ ہو گیا ہے اب میرے پاس اتنا مال جمع ہو چکا ہے کہ اب میں یہ قبول نہیں کر سک یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبروں پر ممبروں پر لان تان شروع ہو جائے گی مسجد سے مسجد مم کے ممبر سے لان تان ہوگی ایک دوسرے کو گاڑیاں پکی جائیں گی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لت ذخر ذخر تم مسجدوں کو ایسے خوبصورت بناؤ گے جیسے یہودی اپنے کلی سے بناتے ہیں اپنے معابد بناتے ہیں جیسے وہ مختلف قسم کے رنگ اور پھول اور پودے اور نہ جانے کیا کچھ کم کمے لگاتے ہیں ایسے ہی تم بھی مسجدوں کو سجایا کرو گے آپ کبھی کسی مسجد کا وزر تو کرو دیکھو کیا حساب ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عل کے زمانے تک مسجد نبوی کی وہی حالت تھی وہی پتھر جو میرے مصطفیٰۃ الرام نے کندھے پر اٹھا کر کے لگائے تھے وہی پتھر تھے اور وہی کھجوروں کے تنے اور کھجوروں کے بیم تھے اور اوپر ہی کے پتے تھے صرف دھوپ سے رکاوٹ بنتے تھے بارش سے رکاوٹ نہیں بنتے تھے زمانے میں بھی ویسی کی ویسی رہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد ویسی رہی لیکن اب کم پڑ گئی تھی کم پڑھنے کی وجہ سے اس کو گرانا پڑا اور اس کو بنایا گیا ٹھیک کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے وان و تصفر خبردار کوئی پیلا کو سرخ رنگ اور ادھر ادھر کے کام نہیں کرنے بالکل سادہ بنانا سادہ مسجد بنانا اور فرمایا زخرفت جیسے یہودی بناتے ہیں ایسے تو مسجدوں کو بہت خوبصورت بناؤ گے آج آپ کسی مسجد میں چلے جاؤ اللہ بادشاہ رنگ برنگے اور نہیں تو اللہ کے نام جو سارے ثابت شدہ بھی نہیں ہیں اور پھر بیلیں اور پودے اور پھول اور مختلف قسم کے ٹائلوں کے ساتھ کتابتیں اور شیشہ گری کا ایسا کام کیا جاتا ہے میں نے کم ہی مسجد دیکھی ہوگی جس میں شیشہ گری کا کام ہو اور اس میں یہودیوں کا ڈائور سٹار نہ ہو یہودیوں کا چھ کونے والا ستارہ شیشہ گری والی مسجد میں ضرور ہوتا ہے اور ایک نہیں دسیوں ہوتے ہیں یہ سب مسلمانوں کی مسجدوں میں ہو رہا ہے اور کم کمے لگائے جاتے ہیں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں کہ انسان نماز کی بجائے ادھر ہی دیکھتا رہے اور باقاعدہ مقابلہ ہے کہ کس کی مسجد زیادہ خوبصورت ہوتی مسجد بنانے پر جتنا خرچ آتا ہے اتنا بھی تقریباً اس کی زیب و نمائش پر خرچ آ جاتا ہے اور یہ علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا اور یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے تو میرے عزیز بھائیو کتنے لوگ اپنا پیسہ ہی اس کام کے لیے لگاتے ہیں کہ یہ میں پیسہ دیتا ہوں اس مسجد کو اتنا خوبصورت کر دو ایسا نہ کرو مسجد کو مضبوط کرو اگر آج ہم اس طرح کی کچی مسجد بناتے ہیں تو شاید لوگ نماز پڑھنے نہ آئیں اس وجہ سے پکا کرنا پڑتا ہے مسجد کچی ہو چھت سے پانی گرتا ہو نیچے صفے بھی نہ ہوں پھر آپ بتاؤ کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اتنا قدر تو کرنا پڑ جاتا ہے اس سے زیادہ زیب و نمائش والا کام نہ کیا جائے یہ سب قیامت کی علامات میں سے ہیں مسجد کے محراب سے گالیاں کا نکلنا اور مسجد کا اتنا خوبصورت اور پھول پودے والے خوبصورت بنانا یہ سب چیزیں پوری ہو رہی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہیں اللہ تبارہ و تعلیٰ ہمیں ان منحیات سے بات رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جو جو میں نے عرض کیا اپنے گھروں کے معیار خاص طور سے میری بہنیں اپنے معیار کو اپنے گھروں کو سادہ رکھنے کی کوشش کرو اور سختیاں برداشت کرنے کے اپنے آپ کو قابل بناؤ افشو شنوف ان نے اپنے آپ کو سخت جان بناؤ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہا کرتی نہیں سمجھ آتی تو جاؤ غزہ والوں سے پوچھ لو یا عراق والوں سے پوچھ لو یا افغانستان والوں سے پوچھ لو سعودیہ سے دس گنا بڑا بڑی کرنسی تھی عراق والوں کی اور عراقیوں میں اتنا تکبر تھا کہ سربراہی اجلاس میں عراقی سعودیوں وغیرہ کو گاڑیاں تک پک دیتے تھے گلے میں سریا ہوتا تھا تکبر ہوتا تھا آج ان کی حالت کیا ہے آج ان کی حالت کیسی ہے اگر ہم دکاندار ہیں تو ان کی بھی دکانیں تھیں ہم اگر بڑے اچھے مکان والے ہیں تو ان کے بھی بڑے اچھے مکان تھے حالات بدلنے کا پتہ نہیں چلتا اور آپ کا ملک تو بہت بڑا مجرم ہے جس نے پوری دنیا کا مقابلہ کیا اور ساری دنیا کفر کو آپ کے ملک پر غصہ ہے ان حالات میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف لاؤ رب کی طرف رجوع کرو اللہ سے تعلق مضبوط کرو اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھو اور اپنے آپ کو سادگی کی طرف لاؤ اللہ تبارہ کا تعالی جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ما علینہ اللہ